السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر و وافیت سے ہوں گے اور دین کے حصول کے لیے طلب اور فکر کے ساتھ کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم کے اندر آپ کے عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے ابھی آپ حضرات اپنے آپ کو کتنا مصروف سمجھ رہے ہوں گے حالانکہ بہت سے وقت ہم پڑھنے پڑھانے میں لگاتے ہیں تو غالباً میرے خیال میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے ہوں گے شاید اور یہ جو باتیں یہ جو قواعد یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ایک اصطلاحی عالم جو بنتا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ یہفلے مکتب والی باتیں ہیں بہت کم ہے اس کے مقابلے میں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو حضرات دن کے چھ گھنٹے سات گھنٹے سبق پڑھتے ہیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے آئندہ جو سبق پڑھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور دو یا ڈھائی یا تین گھنٹے جو سبق پڑھا ہے آج کے دن میں اس کا تکرار کرتے ہیں تو وہ حضرات کتنے مصروف ہوں گے تو ایک عالم کے بننے کے لیے بہت محنت درکار ہے اور پھر اس کے اس راستے پر چلنے کے لیے اس کی ضروریات بھی ہیں اس کے بہت جن میں سے بعض چیزیں تو بہت ضروری ہیں اس کا کھانا اس کی رہائش اس کا علاج لیکن الحمدللہ للہ مدارس کے اندر تدریس سے لے کر رہائش علاج کھانا اقامت جتنی بھی سہولیات ہیں یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں جبکہ یہ مدارس اور یہ علماء حکومت سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرتے اور اس کے باوجود الحمدللہ قوم کو جہیت اور علماء فراہم کر رہے ہیں تو یہ ان علماء کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ اپنی خواہشات بلکہ بہت ساری ضروریات کو بھی قربان کر کے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ایک عالم بہت کوششوں بہت محنتوں بہت مجاہدات تیار ہوتا ہے اس لیے ہمیں علما کی حفاظت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اسی طرح اس گھنٹے کے اندر ہم علم سرف پڑھتے ہیں اور یہ محض جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک شرف کا تعارف ہے اس کو پڑھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مکمل طور پر سرف پڑھ لی ہے کیونکہ یہاں جو قوانین آپ کو بتلائے جا رہے ہیں یہ وہ قوانین ہیں جو اکثر بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے قوانین ہیں سو کے قریب قوانین ہیں سرف کے اندر جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جو پڑھائے بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کے فضل سے یہ وہ دین ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں پرانے پاک جیسے شروع سے موجود تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے حدیث پاک کی حفاظت حفاظت کا انتظام اس لیے جو ہمارے کسی اس, اس کو سمجھنے کے لیے چونکہ عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے تاکہ پھر ہم حدیث پاک اور قرآن پاک اور اس دین اسلام کو صحیح طور پر اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ سکیں اور تاکہ ہم باطل کے جال سے باطل کے حملوں سے شیطان فریب سے نفس کی ناجائز تدویروں سے بچ سکیں اور دوسروں تک پہنچا کر ان کو بھی ضلع اور گمراہی سے بچا سکیں اور کامیابی کے راستوں پر خود بھی گامزن ہوں اور دوسروں کو بھی کامیابی کی طرف ہم چلا سکیں لیکن سر دس جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کسی قسم کا بھی صرف اللہ کی رسا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ جب یہ نیت ہوگی تو باقی سماج فوائد باقی مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں گے تو کر لی نیت آپ نے تو اس لیے کبھی طبیعت نہیں کر رہی ہوگی کبھی شیطان یا نفس کسی اور جانب مصروف کرنا چاہے گا مشغول کرنا چاہے گا ضرورت بنا کر پیش کرے گی لیکن ناغ نہیں کرنا ایک دفعہ ناغہ کیا علم کی طلب کم ہو گئی اہمیت ایسے کم ہو گئی اب ناغے کرنا بہت آسان سمجھا جائے گا اس لیے اس ناغے کو نوسط کہا جاتا ہے اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس علم کو جہاں کہیں بھی ملے سستی نہیں کرنی قریب میں اگر کوئی عالمی دین آئے ہیں ان کا بیان ہوگا اگرچہ اپنے تقاضے ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے تو ان کا بیان سننا چاہیے دین کی اور کوئی بات ہے دعوت کا کام ہے اگرچہ بہت ساری ضروریات بہت سارے تقاضے ہیں لیکن دین کو مقدم رکھا جائے اور اس کے اندر جو ہے شرکت کی جائے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جی آتے ہیں آج کے سبق کی طرف اس وقت علم شرف حصہ سوم ہم پڑھ رہے تھے موت اللام کے قاعدے گزشتہ سبح کے اندر ہم نے دعیہ کا کا کا قانون قانون قانون لم لم یرمی یہ پڑھے چنانچہ آج جو ہم قاعدہ پڑھنے لگے ہیں قائدہ نمبر چار اس کا نام ہے دائن کا قانون کیا نام ہے دائن ان کا قانون. چونکہ حروف فا لام. لام کا جما میں چونکہ حرف علت واؤ ہے اس لیے اس کو ناقص واوی کہ ہم نے کل دا سے کیا بن گیا مزار یاد او لیکن آخر میں واؤ پر زمہ شکیل تھا اس کو ساکن کر دیتے ہیں اہل عرب تو کیا پڑھتے ہیں ید او ید سے کیا پڑھتے ہیں ید چنانچہ اس سے اسم فائل کا وزن فا کے وزن پر کیا سیکھایا اسم سمفائل کا فا کلیما میں دال ہے عین کلمہ میں عین ہے تو کیا آنا چاہیے داٮٔ فا دا, فاعلن. دا آپ نے ایک قاعدہ پڑھا کہ اگر کلمہ کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو اس واؤ کو کیا کر دیتے ہیں یا سے تبدیل کر دیتے ہیں واؤ کو دیتے ہیں سے کیا ہو جائے گا دا دن سے دا اب یہاں پہ ایک فائد وہ شاید کتاب کے اندر تو نہ آئے لیکن ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں اس سے پہلے ایک وہ بات سمجھنے سے پہلے بھی ایک مثال دیکھیے چرانچی سورہ ملک تو آپ تلاوت کرتے ہی ہوں گے روزانہ رات کو اور کرنی بھی چاہیے تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وہوا انا کل شی ان قدیر اور اس کے بعد ہے انزی وہوا انا کل شی ان قدیر اور اس کے بعد کیا ہے انزی اب قدیر جو ہے اس کی راہ کے اوپر تنوین ہے قدیر کی راہ کے اوپر کیا ہے تنوین ہے اصل میں یو ہے قدیر اگر آپ کے قریب قرآن پاک موجود ہے تو آپ نکال کر اس میں جو ہے اس کو دیکھ بھی لیں تو بہت بہتر ہوگا اور یہ بات سمجھنے بھی آ جائے گی ذہن نشین بھی ہو جائے گی اگر نہیں تو پھر یہی آپ کو ہم آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر یہ بات اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں تو کیا ہے قدی راو کے اوپر کیا ہے جی تنوین ہے دو پیش ہے کیا بدلا میری آواز پہنچ رہی ہے جی قدی ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے تنوین جو ہے دراصل نون ساکن کو کہتے ہیں یہ اپنی بات اصطلاحات کے اندر پڑی تو لہذا کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں قدیرن اس کو بھی قدیرن پڑھیں گے وہ تنوین ہے اور تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اب آگے لفظ ہے الزی کیا لفظ ہے الزی اور اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصل کا ہے چنانچے جب ہم اس کو قدیر کے ساتھ ملائیں گے تو قدیر اور اس کے بعد لام مشدد ہے حمزہ وصل، آپ جانتے ہیں کہ جب درمیان کلام میں آ جائے کلام کے درمیان میں آئے تو لکھتے ہیں پڑھتے نہیں تو لہذا اب کیا بن گیا نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام مشدد ہے اور حرف مشدد کے بارے میں آپ شروع میں افزا مثال کے ساتھ پڑھ چکے کہ وہ بھی دراصل اس میں بھی پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے اور جب دو ساکن جمع ہوں تو پہلے ساکن کو کسرا دیتے ہیں تو لہذا پہلا ساکن نون ہے اس کو ہم نے کسرا دیا تو یہ بن گیا قدیر تو یہاں قدیر کے بعد آیت کا نشان ہے اگر آپ وقف کریں گے تو پھر آپ یوں پڑھیں گے قدیر الزی اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو یوں کہیں گے میں اب کتاب کی طرف آتے ہیں اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے داعی جن کیا لفظ ہے داعی جن اب داعی جن آخر میں یا ہے اور یا پر ضمہ ثقیل ہے دا اس لفظ کو بھی ضرور دا یون یہ یا پر تنوین کی صورت میں ہے اور تنوین آپ پڑھ چکے کہ نون ساکن کو کہتے ہیں تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں داجن دا یون دا اب یا پر ضمہ ثقیل تھا کیونکہ کسرہ کے بعد یا واقع ہے اس پر ضمہ کیا ہے سقیل ہے تو لہذا اس ضما کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن گیا یا کو ہم نے ساکن کیا تو کیا بن گیا داعین لفظ کیا ہوا دا دا اب دو ساکن جمع ہے اجتماع ساکین کا فائدہ آپ نے شروع میں پڑھا دو ساکن جمع ہوں اور پہلا ساکن مدہ ہو تو پہلے کو حزف کر دیتے ہیں لہٰذا یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا اور چونکہ یہ آخر میں نون ساکن ہے تنوین کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو لہٰذا ہم نے عین کے نیچے دو زیر لگائی تو کیا بن گیا اسی طرح سے اسم فائل کا سیوا آئے گا رامی یون اور رامی یون سے رامین اور پھر اس سے کیا بن جائے گا رامین اور دو دو زیب کی صورت میں ہم اس کو یوں لکھیں گے رامین دیکھیے کتاب کی طرف اسی سیے کو فائدہ نمبر چار جو واؤ اسم فائل میں ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو جو واؤ اسم فائل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو وہ واؤ یا گر جاتا ہے جیسے دائم کے اصل میں تھا اور اگر یا ہو یعنی کلمہ کے آخر میں اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے جیسے رامین کے اصل میں اور جن تھا آپ لوگ اس کو ذرا توجہ دھیان سے دیکھیے میں دو تین علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دیکھیے قاعدہ نمبر پانچ تو قاعدہ نمبر چار کا کیا نام ہوا دائن کا قانون جو واؤم فائل کے وزن پر جو قدیمہ ہو اور اس کے آخر میں واؤ یا یا ہو تو وہ واؤ اور یا گر جاتے ہیں سے دائن سے دا صرف واو کو گرایا ہے تنوین کو نہیں گرایا اسی طرح رامیون سے رامین صرف یا کو گرایا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگے اگلا قاعدہ اس کا نام ہے مرمیجون کا قانون مرمیجون کا قانون دیکھیے رم یا رمجن تیر اندازی کرنا اس سے ماضی کیا ہے راما سے رما مظارے کا وزن یزریبو یا, یا فیلو کی طرح یرمیو اس سے کیا بن جائے گا یرمی اسم فائل رام فائل سے کیا بن جاتا ہے رامن اور اسم مفعول کا وزن تو کیا آپ نے پڑھا مفعن اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے لفظ مرمو یون کیا لفظ ہونا چاہیے مرمو یون لیکن چونکہ یہ معطل ہے صحیح کا سیغ نہیں اس لیے اس کے اندر کچھ قوانین جاری ہوتے ہیں اور ان قوانین کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تعلیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سیغے کی شکل اس کی حیت اپنی اصلی شکل و صورت پر نہیں رہتی بلکہ بدل جاتی ہے لیکن ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے تب ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسم مفعول کا سیغ ہے اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو اصل میں کیا ہونا چاہیے مرموزم لیکن ایک قاعدہ ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب وا اور یا جب जब اور یا ایک جگہ جمع ہو یعنی دونوں اکٹھے آ आ اور ان میں سے پہلا ساکن ہو جب واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو بھی یا کر دیتے ہیں تو واو کو بھی کیا کر دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں اور پھر کیا کریں گے واو کو یا سے بدل کر اب دو یا ہو گئے دو حرف ایک جیسے ہو گئے تو دونوں یا کو ایک یا بنا دیں گے یعنی یا کش میں اد کر دیں گے ایک سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھیے مثال کے طور پر سید صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا تو سید اصل میں تھا سعودی دن اصل میں کیا تھا سع اب دیکھیے وا اور یا ایک جگہ جمع ہے لہذا ہم نے وا کو بھی کیا کر دیا یہ کیا کر دیا تو سی دن سے کیا بن گیا سی دن اب دو حرف ایک جیسے ہیں اور پہلا ساکن ہے تو لہذا پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا سی دا حضرات تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا آج تھوڑی سی نئی باتیں اس لیے آپ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہے ہیں جی کوشش کریں سمجھنے کی انشاءاللہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے پریشانی کی ضرورت نہیں تو اس قانون کو سیدن کا قانون کہتے ہیں سیدن کا قانون اس کا نام یاد رکھیے اس کو چھوڑے پہلے اس طرف جو نا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ اس طرف نکلے اور پھر اگلی بات بھی جائے وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے تو دیکھیے قانون کیا ہے واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہل پہلا ساکن ہو تو واؤ کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں تو اس کے مطابق دیکھیے مفعول مرمو تو یہاں بھی واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں لہذا اس قائدے کے مطابق ہم نے واؤ کو یا کیا اور یا کا یا میں اتفام کر دیا تو کیا ہو گیا مرمو سے کیا بن جائے گا مرمو یون سے کیا بن جائے گا مرمو اور یا سے پہلے ضمہ ثقیل ہے تو لہذا اس یا کی وجہ سے ہم نے مین کے زما کو کسرہ سے بدل دیا تو مرمو سے کیا بن گیا مرمیون مر سے کیا بن گیا مرمیون اور یہ جو کسرہ ہم نے کیا ہے یہ پہلے قانون کے مطابق کیا ہے آپ نے ان معتل کے قوانین میں سے پہلے قانون میں پڑھا کہ اگر کلمہ کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو اس کے مطابق نہیں بلکہ یہ ایک اور قانون ہے تو یہاں یا کی مناسبت سے میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا اس لیے کہ یا چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مجھ سے پہلے والا حرف وہ مقصور ہو جو کثر سے پیدا ہوا ہے تو دیکھیے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں مفعول مفول یرمی رمین اس باب سے اسم مفعول کا لیکن اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے قاعدہ جاری ہوا ہے مرمی یون والا اس قائدے کی وجہ سے یہ مرمو کی بجائے کیا بن گیا مرمیجن کیسے بنا مرمی اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرمو میں واو اور یا ایک جگہ جمع ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ جب واو اور یا ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں سے واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں اس کے مطابق یہ ہو گیا مرمو اب میم پر ضمہ ہے یا سے پہلے اور یا سے پہلے ضمہ شکیل ہے یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس لیے اس ضمہ کو بھی زیر سے بدل دیا کسرہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا مرمیزم دیکھیے کتاب کی طرف قائدہ مرمیزم کا قانون سفا نمبر دس قائدہ نمبر پانچ سفر نمبر دس جو واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل کر یا میں ادہام کر دیتے ہیں جیسے مرمی کی اصل میں مرمو جن تھا ہم نے آپ کو پوری تفصیل سے بتلا دیا کہ مرمو یون سے مرمی کتنے مراحل کے بعد جا کر اور کیسے بنا ہے کس قائدے کے تحت بنا ہے امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں